اور ہم نے ان کی ڈھارس بندے جب کھڑے ہے کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو اسمان اور ضمے کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوچھ گے عیسیٰ ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی